اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کانٹیکس میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشید کا جو اختلاف ہے پھر آپ احدیث کا کیا کریں گے ان کی احدیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں بات یہ بھائیو کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے یعنی آہل و اور آہل اہل جو تشہیوں ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو نائنٹی پرسنٹ احادیث اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر بالکل سیم ہے انیس بیس کا بھی فرق نہیں صرف دس فیصد پہ اختلاف ہے تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کامن ٹرمز ہے جو سورہ سوریہ المران کی آیت نمبر چونسٹھ ہے یا اہل اللہ اے اہل کتاب اور اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے اللہ نبا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمس پہ تو اہل تشید تو پھر بھی اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے مسلمان بھائی ہیں تاویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے تو کامن ٹرمس پہ اگر آئے تو نائنٹی پرسینٹ احادیث ایک جاتی ہے اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نقل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جاتے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جاتے ہیں اہل تشہیوں کے نزدیک زہر اور اصد اور مغرب اور رشا ان کو جمع کرنا جائز ہے افضل ان کے بھی نزدیک نہیں ہے افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے صحیح مسلم میں اوپر تلّے چار عزیسیں موجود ہیں اس وقت کوئی اصطلاح نہیں اب یہ لاد بات ہے کہ انہوں نے ضد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے ہمیشہ کٹھی ہیں اور ہم نے یہ ضد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی علاق کر کے پڑھنی ہے تو یہ وہ بریم بہین چل رہا ہے اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں بین ارکان تین ہے نماز کے قیام رکوع اور سجدہ وہ سارے اکٹھے کرتے ہیں نمازوں کی رکتے ایک ہیں فجر کے دو فرض دور کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین شاہ کے چار اہل تشہیوں کے یہاں بھی اہل سنت کے یہاں بھی باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ رف الدین وہ بھی کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ ہے رقو میں جاتے وقت بھی رکو سے اٹھتے وقت وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان وہ بھی کئی تعبین سے ثابت ہے یہ ہے معاملے فرح مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہے وہ اس پر عمل کریں اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں ماض اللہ پر. ایسا نہیں ہے لیکن یہاں ایک کریٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان فرق ڈالتا ہے اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وسیع بنایا تھا تو بھائیوں بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں انڈیگوس ہونی چاہیے متنازع نہ ہو اور ڈرائیوڈ مانا نہ ہو استم نہ ہو ڈائریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدنا ابکس بھی کو اپنا وسیع بنایا بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشید کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوخ کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے انعمبیگوس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو انمبگوس اشارے نہیں اشارے سیدنا سعیدنا ابکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشاروں کو چھوڑے انبیگویس اور یہ لوجیکلی بھی بات درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو رہنمائی فراہم کرے تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت سیدنا بکر صدیق زندہ ہے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے دنیا میں کوئی نہیں زندہ نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ڈریک ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وسیع بناتے تو دو سال کے بعد سیدنا جنا ابکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلاف راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن وافل رضی اللہ تعالی عنہ المتوفہ 110 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو بائیس سال گزر چکی تو صحاب اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع نہیں تھے کیوں؟ کیوں ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہو گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وسیع بنا کے گئے ہیں تو وہ لوگ ابھی تو دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے کتاب اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقرل حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل لمبے کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ عنہ ابھی سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوری کل کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیع فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے یہی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن بانڈ کامن فیکٹر کے طور پر ہے پھر غدیر خم پر آ جائیں غدیر خم کی حدیث بھی متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان صحیح مسلم میں اوپر سلے چار حدیث ہے کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6225 6226 6227 6228 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الباع سے واپسی پر خم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگ آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کافی یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات روم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے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 میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک رہے لہذا جن لوگوں نے سعیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا چاہے ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا ان ڈائریکٹلی جزید بھی معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کا سپورٹ کرتے ہیں اور اسی لیے میرا وہ ڈھائی گھنٹے کا ایکسکلوسو ایکسپلوسو لیکچر جس کو کہنا چاہیے دھماکہ حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ ہمارے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے اب غزیر خون پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پکڑنے کا کہا اہل بیگ کے انترام کا کہا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے سعید سنت کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزیر خون پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا پہاڑا علی مولا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے اور ساتھ آپ نے صورت الحضا کی آیت بھی تلاوت کی نبی و اولا بلین خصین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حقدار ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو مولا مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دیلی محبوب جگری یار اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے اب یہ اہل تشیع تشو اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا تو بھائیوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنانا ہوتا کسی کو کسی پرسنالٹی کو تو آپ حضرت الوداع کے موقع پر فرما دیتے میدان عرفات میں غدیر خم پہ تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے اور انہیں ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ دیکھنا اور یہی وہ شامی ظالم جو سفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا ورنہ جو صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں حجرت الفدا کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر کیا میں اپنے بات روم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بعد تم نے وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے یہ سنت والی جو حدیث ہے مستدل الحاکم میں بڑی کھینچ تان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے پچھلے بیاسی منٹ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف گائڈ کیا ہے سو الوداع پر بھی نبی وسلم نے اپنا وسیع قرآن کو فرمایا لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے گیارہ سپتمبر دو ایک کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا پلین ٹروتھ میگزین امریکہ کا اس کے فکر ہیں چونتیس ہزار امریکنز نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلنٹن ٹو تھاؤزینڈ سیون میں آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس مورزے قرآن کی وجہ سے جو بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی موضاء دیا اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے موضوعوں کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا معاوضہ دیا ہے القرآن وہی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت آمد والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موضاء سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ جنتوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس قرآن کی وجہ تو یہ ہے بسی لہذا یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو سمجھے کہ متنازعہ مسئلہ تھا کنفلکٹنگ ایشوز کو میں نے بڑے احسے طریقے سے اس معاملے میں ریزالو کر دیا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ دو لیکچرز ہمارے علیہ سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا قرآن پاک کی اہمیت اور پچاس 50 سے قرآن کی دعوت کا का اور دوسرا ہے اللہ کون ہے سوا گھنٹے کا ہو از اللہ ان دا لائٹ लाइट لیٹسٹ سائنٹفک ریسرچ جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں آج سے چار سال پہلے تقریباً میں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ جو غیر مسلم آج تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان سائنٹفک فیکٹ کی وجہ سے کہ جو بیسویں صدی میں دریافت ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں ٹائنیز ڈیٹیل تک وہ چیزیں بالکل اس طریقے سے موجود ہیں جو اب آ کے سائنٹسٹ نے دریافت کی یہ ہے وجہ ان کی اسلام کی طرف آنے کی